باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوخا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اہله من الكرب العظیم ونصرناه من القوم اللذین کرتروا بی آیاتنا انہم کانو قوم سوئن فاغرقناہم اجمعین وداود و سلیمان اذ جحکمان فی الحرس اذ نفشت فیه غنم القوم وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَحَمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّنَا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعْ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُصَبِّحْنَا وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ سَنَعَطَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ صدق الله العظيم من اور نوو علیہ السلام انہوں نے ہمیں پکارا دعا کی ہم نے ان کی دعا قبول کیا اور نوو علیہ السلام اور ان کے ساتھ پاننے والے تھے ان کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی وہ ہو ہم نے ان کی مدد کی من القم الجی کسبوب یات اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کی تکزیب کی تھی بلا شبہ وہ قوم بڑی بری, بری تھی اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس اور دعود علیہ السلام ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام ان دونوں باپ بیٹے نے ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا تھا جس کھیتی کو قوم کی بکریوں نے کھا لیا تھا وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے لیکن ہم نے سمجھ اتا کی سلمان علیہ السلام کو یہ سارے کے سارے ہمارے نبی تھے ہم نے ان کو نبوت اور علم اتا کیا مزید یہ کہ ہم نے دعود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو ایسا لگایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ زبور کی تلاوت اور تسبیح میں مصروف ہو جاتے تھے اور ہم یہ کرنے والے تھے ہم نے داود علیہ السلام کو زرہ بنانے کی ترتیب سکھائی تاکہ وہ تمہارے لیے تمہارے جنگوں کے بچاؤ کا سامان بنائیں فلاں تم شا کیا تم شکر گزار ہو ایسے ہی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع بڑی تیز ہوا کر دی تھی جو چلتی تھی ہمارے حکم سے اور اس مخصوص زمین کی طرف ان کو پہنچا دیتی تھی جس کو ہم نے بافرکت بنایا تھا اور یہ سب کچھ ہم جاننے والے تھے ایسی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جنات کو جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور بڑے ایسے کام کر کے لے آتے تھے سمندر سے بھی جو نہ کر اور لوگ نہیں کر سکتے تھے وہ کن علام حافظ اور ہم خیال کرنے والے تھے گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ اس صورت کا نام ہے سورہ انبیاء ہے تو اس میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے آج کے سبق میں حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ہے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ تبلیغ کی عمر ان کی زیادہ ہے خمسینہ الفسنہ تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال پہلی عمر ہے اس کے بعد بھی. آدم آدمانی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ سارے لوگ ختم ہو گئے تھے اسی چوراسی بچ گئے تھے ان کے ساتھ تو وہ بھی ایستا ایستا سارے فوت ہو گئے تھے صرف ان کے پھر بیٹے بچ گئے تھے ہام سام اور انہی سے پھر سلسلہ چلا کچھ عرب کچھ عجم کچھ موجود چوتھا بیٹا ان کا جو ہے وہ وہ بات ماننے والا نہیں تھا تو وہ برک ہو گیا تھا ابو علیہ السلام نے اتنا جلدی اپنی قوم کے خلاف بدعا نہیں کی ایک عرصے تک آزمائش کی چکی میں پستے رہے ہیں تفسیر مظہری والے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کو لوگ اتنا مارتے تھے کہ اپنی طرف سے وہ ان کو ختم کر کے جاتے تھے کیا مر گئے بس جان چھوٹ گئے لیکن وہ صبح پھر تاز ہوتا علیہ السلام تبلیغ کیری پہنچ جاتے پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ڈنڈے سے اور اس طرح کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا لہذا اس کے گلے دباؤ پھر سارے آ کے ان کو گرا کے گلے دباتے رہتے تھے گلے دباتے رہتے تھے پھر سمجھتے تھے کہ آپ اتنا جو داروں نے زور لگا دیا رسیاں کسی گلا دبایا مر گیا ہوگا صبح پھر تازہ دامن علیہ السلام تبلیغ کے لیے پہنچ جاتے بہت انہوں نے صبر کیا ہے بہت صبر کیا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یکدم بھی بدعا کر دی کہ نہیں لیکن اب سدیاں گزر گئیں اور ویسے ویسے لو لوگ ویسے کہ ویسے تو انہوں نے پھر دعا کی کالی اللہ میں تو صبح و شام لگا ہوا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے میں <سلام> جتنا سمجھاتا ہوں یہ <سلام> اتنا دور بھاگتے ہیں تو بعد صاحب ان کو تباہ و برباد کر دے پھر لمبا واقعہ تیر میں پارے میں گزر چکا ہے کشتی <سلام> بنانے کا حکم ہوا یوں ہوا اور پھر وہ سارے لوگ غرق ہو گئے اور جو ان کے ماننے والے تھے اللہ نے ان کو معاف <سلام> کیا فنجیناہ وعالو من القربل عظیم ہم نے ان کو بڑی مصیبت سے نجات دی ونصرناہ من القوم الذين كذبوا بآياتنا ہم نے اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو تکذیب کرتی تھی ہمارے آیات کی اور برے لوگ تھے ہم نے سب کو غرق کیا ہے. اس کے بعد داؤود علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام کا یہ دونوں باب بیٹا پیغمبر ہیں داحود علیہ السلام بھی تشریح پیغمبروں میں سے وہ پیغمبر ہیں جن کے اوپر بڑی کتاب زبور نازل ہوئی ہے اور مزید ان کی خصوصیت باپ بیٹی کی یہ ہے کہ یہ پیغمبر ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہنی دنیا کی بھی بادشاہی عطا کی تھی داود علیہ السلام بھی بادشاہ تھا داود علیہ السّلام کا خاص واقعہ دوسرے پارے کے آخری سطح میں آتا ہے نا جو تالود اور جالود کا قصہ ہے تو یہ بچے تھے انہوں نے جو تابوت جو ہے وہ مضبوط تھے علم کے لحاظ سے اور جسم کے لحاظ سے نبی نہیں تھے لیکن داود علیہ السلام نے یہ کام کر دیا کہ وہ مخالف مر گیا اس سے ان کی اور شہرت ہوئی اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا پھر بعد میں بادشاہ بن گئے داؤود علیہ السلام یہاں پر جو بکریوں کا قصہ بیان ہوا ہے کہ وہ بکریوں کا ریوڑ جو آیا تو ایک بندے کے ساری فصل کھا گئی کون سی تھی اس میں مختلف باتیں کی فصل تھی بارہ جو بھی تھی فصل بکریوں نے ختم کر وہ دی کے بندہ داود علیہ السلام کے پاس ہے داود علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے بیٹا پیغمبر نہیں تھا <سخت> انہوں نے فیصلہ کیا بھائی کیا کیا؟ فصل کتنی ضائع ہو گئی تو انہوں نے کہا جی دس ہزار کی بکریاں کتنے جی جی کی ہیں جی دس ہزار کی کہا چلو بکریاں خالب ساری تم لے لو فصل جو ساری بس جو بس جو انہوں نے کھا لی بکریاں دے دیں فصل والے کو جو بکریاں والا پتا تھا وہ فارغ ہو گیا وہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس اب وہ فیصلہ کرا کے جا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام نے کہا ادھر آؤ کیا فیصلہ کیا ابو جی نے انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں میری رائے یہ ابو سے مشورہ کرتا ہوں بکریاں جب تک والا اپنے پاس رکھے اور جائے جس قابل, جس قابل بکریوں نے کھائی تھی جتنی فصل تو پھر وہ بکریاں واپس کر دے اور فصل والا فصل یہ میری رائے جب یہ بات کہی تو وہاں یہ بہتر ہے فیصلہ والے کے پاس بکریاں بھی آ گئی کھیتی والے کے پاس کھیتی بھی آ گئی جو درمیان میں ایک مدت نقصان ہوا کھیتی والے کا تو اتنی مدت تک وہ کھیتی والا بکریوں سے دودھ کا فائدہ حاصل کرتا رہے گا کا فیدہ. <سلام> جو فیض صاحب زیادہ جانتے ہیں یہ کوستان کے علاقے میں بہت, بہت بکریاں روڈ کے اوپر مصیبت بن جاتی ہے اور اتنی بکریاں ہوتی ہیں گاڑی نہیں چل سکتی یہ <سلام> لوگ بکری والیوں سے یہ اٹک میں بھی ایک علاقے میں یہ آ جاتے जाते हैं जब سردی جا جا ہوتی ہے نا پھر ادھر آ جاتے, ساک ساک آ جاتے ہیں آ جاتے لوگ ان بکری بھیڑ بکری والوں سے درخواست بھائی کرتے ہیں کہ آج جو ہے نا یہ ریور ہماری فصل ادھر ہماری زمینوں سے گزارنا بس اتنی کافی ہے وہ جب گزر جائیں گی ساری کھاد کھاد کھاد کھاد پورے ان زمینوں کے اندر کھاد ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے عالی کھاد ہے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں تو بھائی وہ کھیتی والا بندہ جو ہے وہ سبر کرے اس کی ضائع ہو گئی لیکن بکریوں سے فائدہ اٹھائے اور دوسرا بندہ کھیتی کو پانی لگائے جب کھیتی اتنی, برقی اتنی برقی ہو جائے گی جتنی بکریوں نے ضائع کیا ہے تو ہو جائے گا فرمایا ففہمناح سليمان ہم نے سليمان علیہ السلام کو یہ فیصلہ سکھایا تھا کہ اپ جو کریں اپ علماء نے لکھا ہے کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے ایک باہم رضامندی کا مشورہ ہوتا ہے جو قانونی فیصلہ تھا کہ پیسہ اس کا کتنا ضائع ہو کا اور جرمانہ بکری والے پر کتنا ہے قانونی فیصلہ کوئی تھا جو علیہ السلام علیہ السلام نے کیا ہے لیکن اور, اور مشورے کا جو فیصلہ جو ہے وہ سلیمان یہ بات سمجھنے کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ داود علیہ السلام سے کرا لینا تھا نا دو اس لیے کہ داود علیہ السلام اس وقت پیغمبر ہیں بادشاہ بھی ہیں اور وہ یہ سوچ میں ہیں کہ میری اس پیغمبری کی وراثت کا اہل میرا بیٹا بھی ہے کی نہیں اللہ نے ان کے سامنے بیٹے سے ایسا ایسا فیصلہ کرایا اور پھر وہی بھیجی کہ ہم نے محمود علیہ السلام کے ماند فیصلے کی تائید کی ہے کہ یہ بہتر فیصلہ ہے تو داود علیہ السلام خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ جو سوچ کر فیصلہ کرتا ہے تو تائید ربانی نازل ہو جاتی ہے اس اس کے اوپر پر اور بھی لکھی کوئی عورتیں دو تھی تو بار کھیت میں کہیں لکڑیاں جمع کرنے گئی تھی امام بخاری نے اس بات کو نقل کیا اور وہ ایک بچہ جو ہے بھیڑیا کو جانور لے گیا ایک بچہ رہ گیا تو اب ایک کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے تمہارا بچہ بیڑیاں لے گیا دوسری کہتی ہے نہیں اس طرح ہے جب بابود علیہ السلام کے پاس آئے تو جو بڑی عورت تھی بہت ذرا تیز زبان تھی اس نے دلیل دیے بابود علیہ السلام نے کہا ٹھیک کہ پھر تمہارا ہی ہو گیا تو چھوٹی خاموش ہو گئی بس صحیح ہے چلو بچہ تو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا آؤ میں فیصلہ کرتا ہوں بچہ آپ کا وہ کہتی ہے میرا بچہ وہ کہتی ہے میرا ہے چلو کوئی بات نہیں آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں بچہ کاٹ دیتا ہوں آدھا تم لے لو تم لے لو تو ایک خاموش ہو گئی اور دوسری چیخنے لگ گئی کہ نہیں نہیں اسی کو ہی ہے اسی کو ہی دے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے کیونکہ وہ دوسری خاموش اس لیے ہو گئی کہ میرا تو پہلے گیا تھا تو یہ بھی زبرنے والا ہے اس پہ بھی چلا جائے کی خاموشی بہتر ہے ایسی اور بھی سلمان علیہ السلام سے اللہ تعالی نے اپنے والد کے سامنے ایسے فیصلے کرائے سے ان کو زیادہ خوشی ہوئی اور والد والد کو جو ہے ہے نا یہ <سؤال> <آ سؤال> <آ سؤال> اس, اسی طرح کی کی چیزوں سے خوشی ہوتی صحت <سؤال> اچھی ہو جاتی ہے آپ یہ سمجھیں کہ عمر میں اضافہ ہو <سؤال> جاتا ہے اس کے سکون میں برکت آتی ہے جب والد اپنی اولاد سے اچھی چیز سامنے دیکھتا ہے تعلیم کے لحاظ سے ہو اور والد اپنے بچے سے حسد نہیں کرتا بھائی بھائی سے حسد کر سکتا ہے بہت سارے کشمیر اچھا ہے کسی کا مریض اچھا ہے کسی کے کہاں سب سر شہدابی ہے ادھر ٹھنڈ ہے سارے لوگ ادھر چھوٹے چھوٹے مکان کرایے پہ لے کے رکھے کیوں تاکہ اولاد پڑ جائے اولاد بن جائے ہم تو ایسی رہ گئے کوئی بات نہیں والد کی ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اولاد تین دنیا کے لحاظ سے ترقی کرے ایک اور بات کیا لکھا ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے گڑبڑ کرنا چاہی لیکن وہ عورت نے خودداری دکھائی اور مقابلہ کیا اور اپنی پاکدانی کو ایسا محفوظ رکھا کہ اس سے وہ نہیں چھینی جا سکی ان لوگوں نے اس عورت کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ عورت بڑی غلط ہے اور یوں ہے اور فلان ہے اور اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے اس نے گھر میں کتے رکھے ہوئے ہیں اگلی بات سمجھ بات بات داود تو چار گواہ آ گئے اس کی اس طرح کی بات ہے سلیمان علیہ السلام نے بلایا کہ میں تھوڑے سے تحقیق کرتا ہوں چاروں گواہوں کو باہر بھیجا اور کہا الگ الگ ان کو بٹھا دو کمروں میں اور ایک کو بلایا کہا اچھا بھائی یہ عورت بری ہے وہ کہتے ہے ہے کیا بات ہے جی کتے اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے تو کتے کا رنگ کیسا تھا تو وہ کہتے کالا تھا کتنا کد تھا یوں تھا چلو بھائی ادھر بیٹھو دوسرے کو بلایا ہاں بھائی عورت جی بری ہے جی اس کے گھر میں کتے ہیں کتے کا رنگ کیسا تھا وہ کہتا کہتے سکتے چلو ادھر آؤ تیسرے کو بلایا اس نے کہا براؤنڈ تھا چوتھے کو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہیں یہ کوئی اور کہانی ہے شہرت کو کہا سچی بات بتاؤ بات کیا ہے اس نے کہا سچی بات یہ کہ یہ لوگ میرے سے دوستی لگانا چاہتے ہیں اور میں اس طرح بھی نہیں انہوں نے ایسی پالیسی بنائی چاروں کو پھر سزا دی گئی تو بات یہ ہے کہ یہ مختلف باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے یہ فیصلے کرائے تاکہ اللہ کا پیغمبر داود یہ مطمئن ہو جائے یہ میری جو خلافت وراثت ہے نبوت ہے یہ انشاءاللہ میرا بیچا اس کے اوپر کامل ثابت ہوگا اللہ سمجھ نسب